قیامت کے دن یہی ان بائیں میزبانی ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اصحاب الشمال کی جہنم کی کھائی میں یہی میزبانی ہوگی جس کا ابھی ذکر ہوا عربی زبان میں نزل اس ہلکے پھلکے کھانے کو کہا جاتا ہے جو مہمان کی آمد کے بعد فورن پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد نہایت اہتمام کے ساتھ پرتکلف کھانا پیش کیا جاتا ہے گویا اس تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب جہنمیوں کے لیے ابتدائی عذاب وہ ہوگا جس کا بیان ابھی گزرا تو اس عذاب کی شدت کا کیا عالم ہوگا جو انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیا جائے گا اللہ تعالی ہمارے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے